تو آپ علیہ السلّۃ والسلام نے احساس فرمایا کہ میں دائر نبی اس وقت جو امت کا ہوتا ہے اور آپ اندازہ کر لیں گے تمام نبی بشمول حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابے رہے شریعت عیسوی کہیں شریعت موسوی ہی کے تابے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دعوت بھی اسی کی طرف دیتے تھے غیر اسرائیلی کو آپ نے دعوت نہیں دی آپ نے کہا مجھے بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا کٹھا کرو ان کو ڈھونڈان کے کائیں تو حضرت موسا علیہ السلام کی شریعت کے تابع ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کہتے ہیں دوبارہ آئیں گے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے اور اس کے تابع ہوں گے تو کیا یہ ان کی انسلٹ نہیں ہے نبی اور امتی کی حیثیت وہ پہلے بھی حضرت مسئلہ اسلام کے امتی ہیں وہ پہلے شریعت موسوی کے تابے ہیں اب شریعت محمدی کے تابے ہوں گے تو یہ ترقی ہوئی یا تنزل ہوا ہے تو آپ نے کہا کہ میں زیادہ جاننے والا ہوں اس لیے کہ ہاٹ لائن پہ تو اللہ کے ساتھ وہ تھے انہی کے ذریعے وہی آنی تھی انہی کے ذریعے مسائل پوچھے جانے تھے یس النا کا کل آپ نے فرمایا میں لیکن اللہ تعالی یہ بات بتانا چاہتے تھے کہ حضرت موسا علیہ السلام جس شریعت کے عالم تھے جس چیز کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے وہ علم الہدا ہے فیما مننی ہدن اس کا سورس جو تھے وہ حضرت موسا علیہ السلام تو آپ سے کہا گیا کہ آپ فلاں جگہ جائیے اور اس کی نشانی یہ یہ ہے وہاں پہ آپ کو ہمارا ایک بندہ ملے گا تو آپ اس سے جا کے کچھ سیکھیے اب یہ دوسری قسم کا علم یہ وہاں تشریف لے گئے فواجاد عبادا آتعین علم آتعین علم ہم نے اس کو علم سکھایا تھا تو انہوں نے ان سے درخواست کی باقاعدہ کہ میں آپ سے وہ علم سیکھنے آیا ہوں جو آپ کو اللہ نے سکھایا ہے علم کی اپنی اپنی قسمیں ہیں ایک آدمی اپنی فیلڈ کا امام ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے دوسری میں وہ زیرو ہو نہیں کے ایک مفتی ہے اور اسے گاڑی چلانا بھی آتا ہو اس نالج میں وہ پیچھے اسی طریقے سے روحانی علاج کر سکتا ہے آدمی دنیاوی مسائل اسے جو شرعی نقطۂ نظر ہے وہ معلوم ہے عالم ہے مفتی ہے لیکن جسمانی بیماریوں کا کو اسے کوئی پتا نہیں اس کے لیے کوئی اور ڈاکٹر ہے روح کے مسائل اسے سے پتا بدن کے مسائل اس کو پتا ہے وہ اپنے فیلڈ کا مفتی ہے یہ اپنی فیلڈ کا مفتی ہے اور دونوں اپنی جگہ پہ ٹاپ میں انہوں نے درخواست پیش کی قال لاہو موسا ہل اتا بیرو ان منی کیا میں آپ کے پیچھے لگ جاؤں اتا میں آپ کو فالو کروں اس شرط پر انت علم مما علمت رشدہ آرا اس شرط پر کہ آپ مجھے اس میں سے سکھائیں گے مما علمت کا رشدہ علم کی بات نہیں کی انہوں نے رشد کی بات کی ایک ہوتا ہے علم ایک ہوتا ہے تجربہ ایکسپیریئنس جسے آپ کہتے ہیں وہ کتابوں میں نہیں لکھا ہوتا پانچ سات کتابیں پڑھانے کے بعد ایک, ایک ایکسپیرینس کی کتاب بھی پڑھا دی جائے نہیں. وہ انسان کی اپنی زندگی کی کمائی ہوتی ہے. ایک ڈاکٹر اس فیلڈ میں کام کرتا رہتا مریض کو دیکھتا ہے اور سمٹمس سنتا دو چار بتا دیتا ہے یہ اب لوگ کہتے ہیں نے ٹوٹی کو نہیں لگائی تھی جی اس نے نفس کو نہیں چیک کی اس نے آنکھیں نہیں دیکھی تھی اس کا تجربہ اسے پتا ہے یہ چیزیں یہ نشانیاں فلاں بیماری کی ایک گاڑی چلانے والا ہوتا ہے وہ باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے غصے میں بھی ہوتا ہے لیکن اس کا اپنا کام چل رہا ہوتا ہے وقت پہ کلچ دبتا ہے وقت پہ گیئر بدلی ہوتا ہے وقت پہ جناب پیٹرول دیتا ہے گاڑی کو وہ سلسلہ اس کا اپنی جگہ یہ ایکسپیرینس ان سے جو چیز مانگی گئی وہ رشد ہے اور وہ رشد وہ ہے جو ہر قسم کے حالات میں آدمی کو گائڈ کرتا ہے گائیڈینس مرشد گائڈ کرنے والا روس گائیڈنس وہ جو گائڈیڈ میزائل ہوتے ہیں آگے ایک آنکھ لگی ہوئی ہے اور وہ کمپیوٹر دیکھ رہا ہے جو نقشہ اس کو دیا گیا ہے وہ ناپ تول کے اس کے مطابق ہوں کس قسم کے حالات ہوں لیکن اس کے اندر ایک نقشہ اللہ رسول نے رکھ دیا اس کے مطابق ہو جاتا ہے نمنا اور لمتا روشدا آپ کو جو روشد دیا گیا ہے اس میں سے کچھ مجھے سکھا دے میں اس لیے آیا وہ جو صاحب تھے آپ من دینا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکیں اس لیے کہ آپ جس چیز کے مکلف ہیں وہ کوئی اور چیز ہے اور میں جس چیز کا مکلف ہوں وہ کوئی اور چیز آپ جس چیز کے مکلف ہیں اس کی روح سے آپ پر ٹوکنا فرض ہے اور میں جس چیز کا مکلف ہوں اس پہ اسے کرنا مجھے فرض ہے تو ساتھ کہتے چلے گا انہ کا لن تسطیا مایا صبرہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں اور علم سیکھنے کے لیے صبر کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ بات بات پہ ٹوکنا شروع کر دیں گے تو یہ سلسلہ چلے گا نہیں اور پھر ان کو عذر پیش کیا کہ اس میں آپ کا قصور بھی کوئی نہیں وہ کہ تصبر عالام عالم تو حق بہی خبرہ آپ کو جس چیز کا ایکسپیرئنس نہیں خبرا کس کو کہتے ہیں عربی میں خبرہ جو ہے وہ ایکسپیرئنس کو کہتے آپ جس چیز کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں آپ کو جس چیز کا تجربہ نہیں ہے اس پہ آپ صبر کر بھی کیسے سکتے معلوم توحق بھی آپ نے احاطہ نہیں کیا کہ اس ایکشن کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ کیا ہیں یا ان کے پیچھے جو نیت ہے وہ کیا ہے ارادہ جو ہے وہ کیا ہے تو اس میں کہا کہ کس میں آپ کا قصور بھی کوئی نہیں ہے؟ آپ اس پہ کیسے صبر کر سکتے باہر آنہوں نے کہا ساتاجونی انشاء اللہ صابرن ولا آس علاقہ مرا ان شاء اللہ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے میں آپ کی نافرمانی نہیں کر آس علاقہ مرا انہوں کا کہا اچھا ٹھیک اگر آپ میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں فَإِنِ تَبَعْتَنِ فَلَا تَسْأَلْنِي عَن شَيْئِن حَتَّى اُحْدِسَ لَكَ من ذِكْرَ اگر آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تو آپ تب تک کسی واقعے کے بارے میں کوئی سوال مجھ سے نہیں کریں گے جب تک میں خود آپ کو اس کے مقاصد بیان نہ کرو میں آپ کو نہ بتاؤں گی یہ کیوں کیا گیا بات طے ہو گئی چل پڑے اللہ کے رسول حضرت حضب علیہ السلام وعدہ بھی کیا ہے بڑی منت سے داخلہ ملا ہے پہلا واقعہ پیش آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے اپنے گلام کو واپس بھیج دیا کیونکہ آگے جو ذکر چل رہا ہے وہ دو ہی آدمیوں کا چل رہا ہے تیسرے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کھانا بھی مانگا تو دونوں نے مانگا ہے سواری بھی کی ہے تو دونوں فنتا کا دو بندے وہاں سے چلے ہتھارا کے واپس سفینا یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک جہاز میں سوار ہوئے بحری جہاز کے اندر دریا سے پار جانا تھا سمندر سے پار جانا تھا ایک پورٹ سے دوسری پورٹ پر جانا تھا خرقہ وہ جو صاحب تھے استاد انہوں نے جہاز میں سوراخ کر دی خرقہ پار دی ایک آدمی کو سوار کیا گیا لفٹ دی گئی ہے اور وہ صاحب اس کی کشتی توڑ رہے ہیں موسا علیہ السلام سے صبر نہیں ہو کیونکہ ان کے پاس جو علم تھا اس کے حساب سے یہ گنا ہو رہا ہے جاتی ہو رہی ہے. اور یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بولیں وہ مجبور ہیں یہ ان کی ڈیوٹی ہے خالخ حال تو یہ کشتی والوں کو ڈبونے کے لیے آپ نے یہ اس کو اس میں سوراخ کر دیا ہے لکھ جیتا سیاح نہیں مرا یہ تو آپ نے بڑا نامناسب کام کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ دیر سوچا ہوگا شاید کوئی گنجائش نکل آئے شک کی لیکن انہوں نے دیکھا کہ کوئی گنجائش بنتی نہیں نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے کہ چلو اس کے غصے میں کوئی قدرے دامتے کہیں کہ نہیں چلو اتنی ترتیب نہیں بنتی یہ ٹھیک کام نہیں کیا آپ خالہ علم آخر کلنتستیا میں سب رکھا سرکار میں نے یہ بات پہلے آپ سے نہیں کی تھی کیا آپ صبر نہیں کر سکیں گے آپ نے بولنا ہے وہی وہ ہوا فائدہ کیا ہو آپ سیکھنے آئے تھے یا مجھے سکھانے آئے تھے کالا تو بما بیمانسی تو بھول گیا ہوں میں آپ میرے گرفت نہ کریں ولا تو ہکنی مینا مری عسرہ. آپ زیادہ تنگی نہ کریں زیادہ میرے ساتھ اس معاملے میں بات انہوں نے بتایا نہیں وجہ کیا لیکن ڈانٹا ہے کہ یہ بات پہلے آپ کو بتا دی گئی تھی آپ نے ایک میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اور آپ اسے پورے نہیں اترے معافی مانگ لی غلطی ہو گئی پن کا پھر دونوں چل پڑے اب دیکھیں یہ سورہ کاف ہے یہ دجال کا علاج ہے دجال کی جو صفات ہیں اور جو اس کے ساتھ معاملات چلیں گے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہوں گے ہما جہتی اپنی اپنی ان کی ایک جہت ہوگی اور آپ کو اس جہت سے اس کا مقابلہ کرنا لہذا یہ اس کی مختلف جیتیں ہیں چل پڑے وہاں سے غلام فقاط یہاں تک کہ جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی ایک لڑکے سے تو انہوں نے قتل کر دیا کسی نے قالا ہو وہ جو استاد تھے اللہ کے بندے انہوں نے اس بچے کو پکڑ مار دیا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہی ان کی ذمہ داری ہے کہ جو کام انہیں اپنی میتھ کے حساب سے غیر شرعی لگتا ہے انہیں کہنا ہے کہ یہ غیر شرعی ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے انہوں نے وہی کام کیا بندہ مار دیا آپ نے بغیر نفس اس نے کوئی بندہ تو نہیں مارا ہوا تھا کوئی قتل تو نہیں کیا ہوا تھا کہ آپ نے کساس میں اس کو قتل کر دیا ہے بھائی دہی اگر اس نے قتل بھی کیا ہوا ہوتا تو وہ بچہ تھا وہ کساس میں قتل نہیں کیا جاتا اس پہ حد نافذ نہیں ہوتی اس کے لیے تاضیر ہو سکتی ہے کالا کافسم نفسیا نکرا اب یہ منکر والا لفظ استعمال کیا آپ نے بڑا اوپرا کام کیا بڑی میں نے کوشش کیا کہ نیکیس میں نظر آ جائے مجھے کوئی حکمت نظر آ جائے یہ تو نکرا ہے اے تو زی کے اندر تو کوئی چیز نظر نہیں آتی مجھے کہ کوئی گنجائش نکلتی ہو نفسن زکیہ اس پہ حد بھی نافذ نہیں ہوتی انہوں نے پلٹ کے وہی جواب دیا خال عالم اک اللہ کا ان کا کلنت استطما پہلے کہا نہیں تھا کہ میری فیلڈ الگ ہے آپ کی الگ ہے جو میرے نزدیک معروف ہے آپ کے نزدیک منکر ہے آپ نے ٹوکنا ہے آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ٹوکنے پر میں کہتا ہوں مت ٹوکو رب کہتا ہے ٹوکو یہ یعنی متضاد بھی ہیں لیکن پیرل طور پہ چلنا بھی ساتھ وہ کرتے معروف سمجھ کے یہ کہتے منکر اب ان کو بھی پتہ موسا علیہ السلام کو بھی چل گیا کہ یہ بات ان کی ٹھیک تھی میں زیادہ دیر اس اسکول میں رہ نہیں سکتا ان کا اچھا ہے ایسا ہے کہ آپ اس دفعہ معاف کر دیں اگر اس کے بعد میں نے آپ پر اعتراض کیا کسی معاملے میں فلا تو صاحب نہیں تو پھر آپ مجھے اپنا صاحب نہ بنائیں آپ میرے ساتھ کمپنی نہ لیں مجھے آپ فارغ کر دیں لیکن اس دفعہ کالا انسال شاہی بادہ فلاں صاحب نہیں اس کے بعد اگر کسی چیز کے بارے میں میں نے آپ سے سوال کیا یا آپ پر کوئی اعتراض کیا فلا تو صاحب نہیں قد بلا مل دنیا ازرا آپ نے میری طرف سے سارے عذر جو ہے وہ بھگتا دیے ہیں اور میرے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہ جائے گا اس کے بعد بھی اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں فن کا پھر دونوں چل پڑے پہلے ہی معاملہ پیش آیا یعنی جہاں سے بھی چلیں پہلے ہی معاملہ پیش آیا اور پہلے معاملے پہ ہو جاتے مش اسلام ٹوک دیوں کی ذمہ داری بھیجا بھی رب نے گارنٹی بھی ہے کہ بندہ ہدایت یافتہ ہے رب نے مجھے اس کا شاگرد بنا کے بھیجا بات سمجھ لگی کہ نہیں لگی کیوں چمٹے ہوئے حضرت السلام ساتھ یہ بتایا گیا کہ آپ عالم جو ہیں وہ اپنی فیلڈ کے ہیں آپ سے اور دوسرے معاملات میں بندے اپنی اپنی فیلڈ میں علامہ ہیں اور اس کا تجربہ کروایا جا رہا ہے ایک بستی میں پہنچتے حتائج آب الن ایک بستی میں پہنچتے ہیں استف عما ہوٹل ہوتے کوئی نہیں تھے بستی والوں سے انہوں نے کھانا وغیرہ مانگا دو مسافر آئے ہیں آپ کو ان کو فیڈ کرنا ہے اور یہ وہ معاملہ ہے جس میں زکات بھی لگ جاتی ہے اسی لیے مسافر ابن سبیل کا جو ذکر کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ اس زمانے میں ہوٹل ہوتے کوئی نہیں آدمی یہاں نہیں کھا سکتے تو جاؤ ابراہیمی پہ جا کے کھا لو نہیں یہ نہیں ہو سکتا کھلانا ہے تو اس بستی والے نے اور یہ بھی پتہ نہیں کہ اگلی بستی جو ہے وہ کہاں آئے گی اب ابھی آپ آب جائیں تو ایک جگہ سے دوسری بستی جو آتی ہے سعودیہ میں جو ایک شہر سے دوسرا ہزار کلومیٹر بارہ سو کلومیٹر. تو اگر ایک بستی والے نہیں کھلائیں گے تو اس نے مرنا ہے پھر لہذا بہت زور دیا گیا اس پر مہمان نوازی انہوں نے بستی والوں کو بتایا کہ بھائی ہم مسافر ہیں اور یہ بتانا کافی ہوتا تھا یعنی اب جب دس پندرہ سال پہلے کی بات ہے ہمارے گاؤں میں یہ کپڑا بپڑا یا وہ ہینگ زیرہ بیچنے والے آیا کرتے تھے تو رات کو وہ مسجد میں دیہات میں تو ہوٹل ہوتا کوئی نہیں ہے. وہ مسجد میں ڈیرہ لگا لیتے تھے اور مغرب کی نماز میں جو نمازی آتے تھے تو وہ نماز سے فارغ ہو کے کہتے تھے کہ جی آپ کی مسجد میں ایک مسافر آیا دیٹ سال اتنی بات کہہ دینے پہ گھر آ کے پہ وہ بندہ جو بھی ہوتا تھا وہ اعلان کر دیتا تھا مسجد میں کہ جی ان کا کھانا میں بھیجوں گا تاکہ ایسا نہ ہو کہ پوری مسجد کے جتنے بھی دو چار دس بیس آدمی سارے کھانا بھیج دیں لہذا بندہ کہہ کہ کے جاتا تھا جی میں بھیجوں گا سارے مطمئن ہو جاتے تھے فلاں آدمی بھیج دے گا اور وہ کھانا بھیج دیتا تھا انہوں نے جا کے اعلان کر دیا ہم مسافر آپ کی بستی میں کسی نے بھی اعلان نہیں کیا کہ ہم دیں گے وہ بندہ بولا نہیں خیر یہ نکلے انہوں نے ریکی کی گاؤں کی ایک دیوار بھیجا گیا تھا فلاں گاؤں میں ایک دیوار گرنے والی ہے یہ اس کی لوکیشن ہے نقشہ دے کے بھیجا گیا تھا وہ نکلے اور وہ نقشہ چیک کرتے کرتے اپنے جگہ پہ, پہ پہنچے اور انہوں نے اس دیوار کو فاقامہ بنائی نہیں ہے اس کو انہوں نے سیدھا کر دیا گری ہی ہوتی تو پھر اقامہ کا لفظ استعمال نہ ہوتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا وہ از یارفا ابراہیم الکا من ادمن البید وسمای رفا نیچے سے اٹھانا ہو اب موسا علیہ السلام نے ایک مشورہ دیا انہیں کالا لو شیتا لگتا خستہ الحجرا اگر آپ چاہتے آپ کو ہے موسا علیہ السلام جو لنچ تھا وہ گھر سے لے کے آئے تھے سات غلام رکھا ہوا تھا اب اتنا تو رکھا نہیں جا سکتا تھا کہ بھائی کو فریزر ہے یا کوئی اور چیز جس کے اندر وہ محفوظ رہے اٹھا کے ہی چلنا تھا وہ کھانا انہوں نے وہاں کھا لیا تھا کاڑی پار چلے گئی اب وہاں سے دونوں خالی ہاتھ چلے وہاں کھانا بستی میں ملا نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو یہ دیوار سیدھا کرنے کے بدلے میں کسی سے روٹی کا مارچا مار لیتے کہ آپ ہمارے دعوت کر دیں ہم یہ آپ کی دیوار سیدھی کر دیتے ان کا بھی کام ہو جاتا ہمارا بھی کام ہو جاتا اور اس میں کوئی غیر ساری چیز نہیں ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ ہا آفر فراق وہ بہ یہ ہے میرے اور آپ کے درمیان جدائی یہ ہے دی پوائنٹ آف دی پارچر لیکن جانے سے پہلے چونکہ آپ سیکھنے آئے ہیں تو میں آپ کو کچھ سکھا کے بھیجنا چاہتا ہوں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ہوا کیا ہے, کیوں ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ موسا کی ماں رحم کرے اگر تھوڑی دیر اور صبر کر لیتے تو پتہ نہیں کیا کیا حکمت کے خزانے نکلتے ہیں. ان کا اب آپ کو میں جو آپ کو اپنی نظر سے منکر نظر آتے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ معروف آپ دیکھا نہیں ایک ہی چیز ہے چیز ایک ہے کام ایک ہے واقعہ ایک ایک کو وہ منکر نظر آ رہا دوسرے کو معروف نظر آ رہا ایک کہتا ہے غلط ہے دوسرا کہتا ہے صحیح اور ثابت کرتا ہے کہ صحیح یہی اس وقت جو کی جو ہماری سچویشن ہے بڑی عجیب سچویشن ہے اپنے آپ کو مفتی تک کی عثمانی صاحب کی جگہ کھڑے کر کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سے زیادہ اس امت میں شاید گزرا ہی نہیں بہت بڑی گدا جیسے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہا تھا کہ اس سے بڑا گنا تو ہے ہی نہیں بندہ بچہ قتل کر دیا بڑا بندہ ہوتا تو آدمی چاہتا چلو کسی گناہ کے وض اللہ نے اس کو گھیر لیا مروا, مروا دیا اس کو بچہ نفسن زخی تھا علماء کی نظر سے دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ ہم نے جو کام کیا ہے شاید ہماری صاحب کا تاریخ میں بحثیت ایک قوم کسی نے نہ کیا افراد مل جاتے ہیں اور جب اپنے آپ کو آپ اپنے سربراہ کی جگہ پہ بٹھا لیں تو پھر پتہ نہیں کوئی اور نظارہ نظر ایک ہی کام ہے ایک کو ٹھیک نظر آ رہا دوسرے کو غلط نظر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں گا وہ بات قال کالحذہ فراق بینی و بینی ہو بہن سا او نبی او کا بے علیہ سبرام جس پہ آپ سے صبر نہیں ہوا بڑا سوچ سمجھ کے آپ نے فتوا لگا دیا ہے کہ وہ غلط کام ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پیچھے حکمت سب سے پہلے تو وہ جو سفینہ تھا اما سفینہ تو فقانت لے مساکین مسکینوں کا تھا غریب لوگ تھا وہ ان کی روزی کا سبب تھا یا ملوں نہ اسی کے ذریعے وہ سمندر میں کام کرتے تھے اسے اپنی روزی کماتے تھے فرت تو ان بہ میں نے یہ چاہا کہ میں اس کو ایبدار کر دوں اب انہوں نے انتظار کیا ہوگا جب کنارہ تھوڑی دور رہ گیا ہوگا تو انہوں نے وہ پھٹا توڑ دیا ہوگا بیچ سمندر کے انہوں نے نہیں توڑا ہوگا کہ وہ ڈوب نہ جائے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہاں اگر یہ نیچے چلا بھی جا تو گھٹنے گھٹنے پانی یہ کام ہو جائے گا کوئی ترتیب سوچ کے ڈبونا نہیں چاہتا تھا اس میں عیب پیدا کرنا چاہتا وہ کانوڑا اہم مالکن اور دوسرے کنارے پہ بادشاہ کھڑا ہے خو جو کلا سفینتن غصبہ وہ سارے جہاز غصب کر رہا تھا ہمارے نہیں ہوتی کوئی جلسہ ہوتا جب ہمارے کسی وزیر اعظم کا یا حزب اقتدار کا تو ساری گاڑیاں اور بیگنیں ضبط کر کے نہیں لے جاتے بھر کے وہ یہ بدماشی شروع سے چلتی وہ غصب کر رہا تھا جتنے بھی ٹھیک حالت میں جہاز تھے تو میں نے یہ چاہا کہ اس میں ایب پیدا کر دوں بادشاہ اس کو ریجیکٹ کر دے چھوڑ جائے ایک دن میں وہ پھٹا لگا لے گا اپنا جو ٹوٹا ہے ایک دن ہی جائے گا نا اس کا جہاز بچ جائے گا ایک پھٹا سیکریفائی کر کے پورا جہاز اس کا بچ جائے گا کہاں سے رب نے بندہ بھیجا ہے اس کی روزی بچانے کے لیے کیا سبب بن رہا بازار نقصان ہو رہا ہے کے پیچھے منافع کتنا ہے ایک پھٹے کا نقصان ہے پورے جہاز بچت ہے بہت میں لگے بظاہر نقصان ہے یہ بات یہاں یہ بیان کی جائے رہی ہے کہ تم حالات کو دیکھتے ہو اپنی نظر سے اور وہ جو حالات کو چلانے والا ہے حالات کے پیدا کرنے والا ہے دن اور رات کے پیدا کرنے والا ہے اس کے یہاں اس کے ایجنڈے میں ان حالات کا کوئی اور مقصد ہوتا ہے بظاہر کوئی اور چیز ہے یعنی بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس میں سوائے نقص کے اور عیب کے اور اعتراض کے اور کوئی چیز نظر نہیں اسی لیے تو اعتراض کیا انہوں نے یہ تو ہوگی ایک بات دوسری بات وہ امل غلام وہ جو بچہ تھا جو میں نے مارا تھا پکانا آب واہ اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے مومنعین تھے صحیح جس کو مومن کہتے ہیں ہماری طرح نہیں جن پہ مور صرف لگی ہوئی فقشینا ہمیں یہ خدشہ محسوس ہوا کفرا کہ وہ ان دونوں کو اپنے کفر اور اپنی تغیانی اور سرکشی کی وجہ سے لہذا اس کا بندوبست کروایا گیا اب دیکھیے یہ وہ بات ہے جس پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اگر وہ اللہ تعالی کے نظام جو سسٹم اللہ کا چل رہا ہے اگر اس سے متعلق وہ بندہ نہ ہوتا تو یہ کسی رسول کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ یہ تصور کر کے کہ چونکہ یہ بچہ جو ہے مستقبل میں چل کے ایسا ہوگا لازا اس کو بچپن میں قتل کر دو اتمام حجت بہت ضروری ہے پھر کا اللہ کو پتا تھا کہ نہیں ایمان لائے کیا کہہ کے بھیجا ہے لال لہو کو لن نرمی سے بات کرنا لال یتذکر یا یخشا شاید کہ وہ ڈر جائے نصیحت پکڑ لے اب اللہ کو پتا تھا ایمان اس نے نہیں لانا ہے لیکن موسا کو بتایا نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی گمرائی کے لیے آپ کے رویے کو عذر بنا لے کہ اللہ میں نے کبھی اس قسم کا رویہ جو ہے وہ سنا نہیں تھا بادشاہ تھا میں موسا نے آ کے میرے ساتھ دھمکی میرے رویے میں گفتگو کی اور بڑا روڈ لہ جا اختیار کیا لہٰذا میں, میں بھی آخر انسان ہوں آج اپنی ذات سے گھبرا کے پی گیا تو میں مجھ سے یہ ہو گیا نہیں پولا رہو نرمی سے بات کرنی ہے تو یہ نہیں کہا اس نے مسلمان ہے نہیں ہونا جاتے ہیں اس کو قتل کر دو تو کزا قدر کا نمائندہ تھا ہمارے بچے مرتے ہی رہتے ہیں کوئی مارتا ہے آ کیوں نہیں ہمیں نظر نہیں آتا کیوں مارتا ہے اس کے پیچھے اس کی حکمت انشاءاللہ یہ آئندہ جاری رہے گا اسی واقعے کو ہم آئندہ جو میرے کو لیں گے ایک تو ہمارا جمعہ جو ہے خطبہ اردو کا جو ہے وہ ساڑھے گیارہ یا گیارہ پچیس سے شروع ہوا کرے گا آپ جلدی آنے کی کوشش کریں گی پانچ پہ ختم ہو جایا کرے گا بارہ پانچ پہ جی اور دوسرا گاڑیاں جو پارکنگ کرنی ہیں یہ آپ ٹھیک طریقے سے پارک کیا یہ کوئی یوزر نہیں ہے آپ یہاں سے پچھلے اشارے سے رائٹ میں ٹرن لے کے آگے سے یو ٹرن کر کے آئے تو پوری اسکول کی پارکنگ خالی ہے تھوڑی سی تکلیف کر لیں آپ، وہاں سے پیدل آ جائیں اصل میں تو کا جو سواب ہے وہ پیدل چلنے میں زیادہ ہے ایک قدم کے کے جو ہے ہے وہ ایک گناہ دھلتا اور دوسرے قدم کی نیکی لکھی جاتی اور ایک قدم جو آپ اٹھاتے ہیں کلا خطوطن سیا میں ہا وا ایک سال کے نماز اور روزے کا حاضر ہے ایک قدم پر تو چلنے میں کوئی خاص حرج نہیں ہے بجائے اس کے کہ آپ گاڑیاں رستے میں پار کر دیں اس میں تھوڑی سی احتیاط کریں جمعہ پڑنے کے بعد آپ فوراً چلے جایا کیجیے بائٹولیوں میں کھڑے ہو کے ڈسکشن نہ کیا کیجیے یہ چند باتیں تھیں باقی انشاءاللہ اگلے جمعہ